فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فالتكن منكم ممة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العزيز رب شہلی صدوی وسلی سورہ عال عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یازین امن سے خطاب تھا یازین امن لا تکو رائے و کونا اسی طرح سورہ عمران کے نصف اول میں بھی ایک آئک اوپر آ چکی ہے الَّذِينَ اِن فَرِيقًا مِن الَّذِينَ بَعْدَ <كافرين> لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیارہویں رقو سے اور یہاں پر اصل میں ایک فہ نکاتی دائ عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا ار اعظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین ہے، امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا وہ لاح عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لیے یہ تین آیات ہیں جیسے صورت العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامع اس پر اب میرے لیے کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی کردار سازی یا یو اللہ عام من تق حق کا اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے بلا تم تلنا اللہ بن مسلمون اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے پھر جب آیت اتری ہے سورج تلابن کی کہ فتک اللہ بستتا تم اپنی امکانی حد تک تقوا اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا ہی. ساتھ ہی ہے مت مرنا مگر حرت فرما برداری میں کیا مانی ہے کوئی پتا نہیں کس لمحے موت آ جائے کوئی لمحہ نا فرمانی میں نہ گدرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ گئے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار شادی افراد کی اب جب یہ کردار شادی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وا تسم و بحب للہ جمی ولا تفر ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفقے میں مت پڑو یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وہ میں یا تسم جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آ جائے فقط ہدیہ اللہ سراۃ مستقیم اور سورہ حج کی آخری آت میں بھی یہ لفظ ہے فاطیم الصلاۃ واط وعات الزکت واقسم و بلّہ اب اللہ کی عبادت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لیے فرمایا ماتسمو بحم للہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقوا ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ ہمان عقل ہیں یہ باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تبھی تو یہ جمع ہوں گے اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی خیال یک رنگی نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دیں اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہو حبل اللہ المتیم. حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن نے مسعود سے ہے. حضور نے فرمایا اور حبل اللہ ممدود بن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا فسط میں طرف ہوں بے عدی کو خوشیاں مناؤ یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے سر چشمہ ہے اس کا مبنا ہے مدار ہے وہ دعوت رجید القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ للہ پائی ہے اس کام میں اور اسی کے ذریعے سے جمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز پھر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ, وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین سک طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے یہ قرآن کا جو ایک سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ فروری کی سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سکھ پر آگے چلیں گے تو دوسرا رکتا ہوا با قسم بحب اللہ جمی ولافر رقو بس کنو نعمت اللہ علیہ تم آدان و ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے پالف بے نہ کلو تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی پاس باہ تم بے نعمت ہی خوانہ تم اللہ تفض الکلم سے بھائی بھائی بن گئے یہاں گویا کے اولین مخاتم یہاں انصار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے اوسل خزرت وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں قطل کے بعد قتل ادھر کا قتل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا آپ کو اللہ کی کتاب آ گئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکل ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی اسے دار بنا دیا وہ کم تم عالا شفا حفر اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے بس اس میں گرنے والے تھے فنکر کم مینہ تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا کروا لکم آیات ہی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نقطے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تکوا اور تابے داری پر پھر جمیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانوی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسام شن کہ حب اللہ عس مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حب اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انصاری اللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیس رعایت اہم ترین ہے ول تکم من کم ممتون خیر واروفون سے نکاتی پھر آ تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوت خیر دعوت ایر الخیر اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے یامرون ابل معروف نیکی کا حکم دیتے رہیں وہ یونہ نان منکر اور مدی سے روکتے رہیں وہ اُلا کا اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے بھل تک من کم تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے منکم ہے گویا ایک بڑی امت ہے امت وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چالیس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے جاگو اور جگاؤ جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی اب وہ او کو جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو ایک جماعت بناؤ ولتکم من کو ممتون و یامرون ابل ماروہ انل ملکر وہ اللہ کام یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید محوم ہے فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے المفلحون اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب دبی ہے اس میں یہ بات باتیں کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہیں اس لیے کہ حدیث میں حدور نے نحیل منکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کرے روکے بدلے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائ ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناؤ قوت بناؤ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ ہم یہ بل کرنے دیں گے پھر وہ ہوگا نہیں ملکر بل, بل جب طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لایا عمل ہے اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے والا تک ان کلین تفر رکھوں باز بازا ہو بید اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی الام عذاب العزیم ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے یوم تبیت جو وجوہ تسمد وجوہ اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فام الزینس وجوہ ہوں تو جن لوگوں کے اس دن چہرے ہوں گے وہ کون ہوں گے اکفر تم بادہ ایمان یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے ہدایت کے آنے کے بعد کفرتے میں پڑ گئے زندم زندہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبداللہ کو چھوڑ دیا اکفر تم بادہ ایمان کو فضوق العذاب ماکن تم تو اب ذرا مزا چکو اس عذاب کا اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے محمد ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے ففی رحمت اللہ هم فی حاق عل وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے تل کا آیات اللہ نتلح علیہ کب الحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وہ اللہ ظلم المین اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی دل کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے ولی مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللہ جیسا کہ میں نے کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈو دیوال اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِلَى اللہ کنج عمور اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے کن تم خیر امت نخریت تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے یعنی پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اما ود امہ اس امت کے اندر اندر جماعت پارٹی ود پارٹی امہ ود امہ اما بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ہے سچ مجموعی طور پر فرض من سب ہی یہی ہے کنتم تم خیر یا امت دیکھیے یہ شاید کو رکھیے سورہ بقرہ بھی جو آئے تھی و قز قلناکم امتم وسط الکون شہدا عل ناس و یقن رسول والدہ <شَهِدًا> اسی کے ہم ودن یہ آئے تھے سورا عال عمران کی کن تم خیر امت نخت الناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے کن تم خیر احمد عفردت نناس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تامرون ابل معروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا وہ تنہاؤ نا اور تم روکتے ہو بدی سے وہ تم ان اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمیت فراہم کریں ولاب لیر الحم اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا بن حمل ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نسلانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشیلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا تو وہ ایمان لے آئیں گے وہ اکثر و حمل لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے کوئی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ نہیں رولو حکم اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کوئی زرف بلفیل پہنچا نہیں سکیں گے وہی یو کاتل اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو دکھا دیں گے ان میں نہیں ہے, ان ہے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی زور مطالع مزلہ وہ آئے سورہ بکرا کے وہ جو سات میں رکو کے آخر میں آئی تھی بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے زور مطالعہ ہی مزلت نماسوں کے پھو ان کے اوپر ذلت تھوک دی گئی ہے مسلک کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں الا بے حبل من اللہ وہ حبل من الناس سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس کا تو نام جن سے اتر رہا ہے اس نے صاف کہہ دیا تھا اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے مس سے سچی بات مستی میں پقی ہے بھی بی سے وہ رد بادہ خار اچھا اس نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے کس قدر خونزی ہوئی ہے صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے زوریہ اور یہ اللہ تعالی کا غزب جو ہے غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ زوربت اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے ظاہم کارو یقف اللہ چونکہ وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حصر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے وہ اختلون غیر حقن اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق يَعْتَدُونَ اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کے ربیش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا لہسو سوا پھر وہی بات جو میں کر چکا ہوں. یہ سب کے سب برابر نہیں ہے ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. من اہلی کتاب یقین آیات اللہ آنا اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان کے کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حابی تھی انہیں میں سے ایک بہیرا راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقینا کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکسرت موجود تھے لہسو سوا کتاب امت القائمت اللہ آنا لیلے وهم یو من بل یوم والیوم وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آصر پر وہ یا مرون المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں وہ یو سارے اون نیتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ کام اور یقیناً سے فروخ جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وہ اللہ علیم اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے اندیم قبر شاید اس کے برس جو لوگ کہر پر ہٹ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی وہ کا اصحاب النار وہ جہنمی ہے ہم فی خالد